اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوہے پر مہر کر دی اور ان کی انکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب